الحمد اللہ وقف وسلا تو وسلا محلہ سیدو وسلا تو وسلا محلہ سدر رسول محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله سبحانه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن اللہ يصلون على النبي يا آمنوا عليه وسلموا والسلام يا يا رسول کیا سی آر و حلال سيدي يا حبيب الله سيدي يا رسول السلام عليك <سلام> عليكم ہند درو تو بعد آج کی دعا ہے کادر مطلق جلا جلا لہوت بارگاہ بار گاہ چیز ہر شرطوں اپنی رحمت کی پناہتا فرماوے خاندان اور سمیت دوست و سعادت دارین بخشے محترم جناب میاں منظور احمد صاحب دی تمام تر محنت دا نتیجہ اج دا روحانی جلسہ اللہ تعالی دے خاندان دو جگ کی شہادت بخشے میں جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنی وہ موضوع تھوڑے ایمان دا محافظ ہے تھوڑے نیا موضوع ہے جس دا عنوان ہے کہ جمہوریت میں کون خدا ہوتا ہے اللہ تسان یہ عنوان ہی پہلی بار سنیا ہونا مصال مصال <تصفح> <تصفح> پرسوں ضلع ویاڑی خدا تعالی دی طرفوں اچانک ذہن چھ بات آئیاں اتے بیان کیتیاں کیت اجے سامنے کرنا لیکن اس کو قبل ہوئی پہلوں بی کرساں سلاخ کرساں پھر موضوع بیان کرساں ایتھے کوئی بندہ لگا کھڑا سی تو نہ میرا نہیں سی لے لیکن وہ سنا ریا سی کہ حضور دی محبت بیان کرو حضور سرکار دشک بیان کرو لوکا ونڈو نہیں لکان پاڑو نہیں کسی گال نہ کڈو یہ گلا کر کے وہ بچارا اپنے گندے اندر دی گندی گیار پیا کدا سی وہ ہوں جی بیٹھے ان کے اپنے پیو دے اتنے سامنے آ گیا بہو میرے وہ اتنے بیٹھا کہ ٹر گیا اتوں ایتی؟ ایتی؟ لیا, سامنے کما ڈماڈو ویکو کہ سارے ایک دے نا، اپنے نلو ویکو سج دفع ہوئے جی بیٹھا اے جس وقت تے جس ماحول گزر دے پایا نا یہ جی ہے اسلام کا لابارسا دور اللہ اسلام کا وارس ہے حاکم اسلام خلیف ہے وقت جی जिस वजह न हर बंदा अपने कैंडे च रंद अगर फारूक आजम वर्गा डंडा होदू दे शराह च रंद है। दूसरा इस मिम्बर नर बंदा नहीं चिंबड़ सकता ते लवार होने وجہ ہے کہ اتے ہر کمی نہ چمڑ جر نہیں ویختا میں منہ چو کی پیاد تخلییا ایک ہوں تخلیہ ایک ہوں بھانڈے دی صفائی ایک او اس کچھ بھرنا روحانی جسمانی دونوں تیبوں کا اصول ہے کہ تخلیہ پہلا ہے اور تخلی بعد پہلوں صفائی کی جاندی ہے بعد اچھ کچھ پایا بھانڈا پہلو گندا ہوگی نا دودھ پاسو تو گندا ہو جا سی پانی پاؤ گے گندا ہو جا جو مرنی پاؤ گے سب خراب ہو جانا محبت رسول محبت اولا یا جو بھی یہ سب کچھ بعد چہلو بھانڈے دل والے نورت برائی کی غلط تو صاف کرنا پڑا ہے نہیں تے محبت ہی پٹھی چڑھ جنگ پٹھے پاسے بندے نڑی اشق بھی الٹا ہو ج ہر شاید جدو اندر کفر برائی ہوے ہو وہ پاک کی شاید کسی اس چمونے جہاں پتا نہیں کہ چمونے آ پہلو قوم کفر دھونا پینا پہلو برائی دی محبت دھونی پینی ہے پہلو لا دینیت دھونی پینی ہے کہ خلاس جدو صاف ہو جاندی ہیں, اس تو بعد محبت رسول بیان دی لڑ نہیں ہوں محبت اپنے آپ اندر پیدا ہو جاتی تم سیا بندے کو کپڑے نو دھو کے نیل لاندیو یا اڑ دوتے مارن کجرا نو کوئی نہیں میرے اگا جگ لا جاب تمونا کتوں نکل آیا کچھ شرم کر بغیرتا تیرے ورگے بوٹے تو جُتے مارنے چاہیے نے پھر آندے نے یہ سخت بولد اتنے سختی نہ کہ ج جہل کٹے سمجھا اتنے سختی نات کی ہل نرمی ورت بندہ ہوں وہ دے خبیس کا ایک ایک جملہ جہاں تھی وہ تے واسطے ایمان دے چھری سی تو پتہ کون سی میں محسوس کر رہا تھا کی پیاکھا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت کسی <دخلی> پلیت دل چ نہیں اور کرن دا یہ طریقہ نہیں کہ لوگ کفر برائی کے لگتے جان تسا میں لائی جاؤ کسی نوج نہ آخو لوگوں ایک لڑی چ پرو کا طریقہ ہے کہ سارے جن لوگ ہیں جب جتھے, جتھے کوئی گمراہی کسی گلت کار چھو کٹ کے نبی سرکار تین لیا مڑ ایک نے واہ بحب لاہ جمی آؤں والا تفر رکھو سنیا غلط اللہ تعالیٰ فرماندہ واہ سمو اللہ جمی اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو گلا تفرق اور جدا مت تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دین نو دین دے چلن دے اندر سارے خدا دے قرآن نو نپو کٹھے کیا مطلب کوئی بندہ دین تو, تو جب <تصفح> <رابطا تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ تعالی دے فرمان دا مطلب یہ ہے کہ دین تے سارے چلو حق تے سارے چلو تے حق تو چلن تو کوئی بندہ علحدہ نہ ہو بے. یہ مطلب نہیں کہ کوئی شیعہ بن جائے کوئی مرزائی بن جائے کوئی یونی بن جائے کوئی کتری بن جائے کوئی جیوے مرضی بنتا جائے لا دین بنے زندیق بنے تسان سارا ایک چکر ہو تو آگو ایک کو ہو جاؤ یہ جہے مسلمان ہو گے وہ بھی بے مان ہو جان گے okay. ایک جدو حق تاچل رلاؤ اس ویل ہک نہیں لا جب دھد پیشاب رلاؤ اس دو دھو دیں لاندہ اللہ تعالی دے قرآن دا مطلب اب حق تو کوئی جدا نہ لہذا اہل سنت و جماعت اولیاء دا جو مذہب حق ہے اس دے سارے قائم رو وکھرے نہ ہو قرآن سے فرمانا چاہتا اج کلو سارا فیتنا ہے پہلو جا پھر کے بڑا گیا ہوں آ جاؤ کیا مطلب کسی نے کچھ نہ آخو سارے ٹھیک ن سارے ٹھیک آخر شیتان تھے خوش ہو جائے گا لیکن رحمان راج نہیں ہو سکتا وہ تو وہد لا شریق لا شریف رب کوفر باطل جھوٹ دی ملاوت کی شرکت اور ملاوٹ حق کہ گبارا کریں سمجھ آگئی کہ نہیں آئی واہ سمو بحب اللہ جمی ام ولا تفرق مطلب سمجھ لیا ہے نا کہ سارے رل کے ایک دین پہ قائم رو جدا نہ ہو جڑا جا ان واپس لیاؤ جڑا حق تو جدا جا ہو واپس لیاؤ اگر یہ مطلب ہوں سارا جتے کوئی آیا سارے اپنے سینے لائی جو تو امام حسین کتے دے بچے نے جڑے انڈیا بکواس کرتے میں بغیرتان امام حسین نے یزید نو کیوں سینے لایا جی نہیں لایا تو حسین سبک دے گئے کسی پلیس نینے لا حق نینے لا سبک دے رے. ساری رفظ لفظ سارا ر بابے ہوا میری دوسری سلاحت بابے کسے جہل شاعر لکھی پڑھی اور کلام فقیر کا کلام نہیں بابا جی کلام کلا بول سی بھی سڈے عمل عمل قیام ہاں بڑے بہت سارے بڑے پڑھو گا یہ تو سچ جنت حضور بہان ہی لبنی جنو لبنی لیکن جہاں پہلا مصرا ہے مین اس لکھا بڑا ی آخ املان اللہ عمل کر کے ساری ساری رات زندگی جو بھی کر گئے او تو او آ سڈے کھ بھی نہیں کرتا کہ پاند سڈے املوں کا بڑا مل پا خدا کا نا جی ان لانتی شہر نے برباد کر مارے मैं समझा चाहना थोड़े तो, तो मैं यही तबक् रखना लेकिन मैं खिलाफ नहीं तो बोलता मैं उस शहर के खिलाफ तो बोलता जिन्हें बाक मारी जिन्हें लिखी सा सोचते नहीं लफ्स त गौर नहीं करते किस का क्या मान है सिर्फ सुनने गौर बस अपने अमल न कुछ समझना کہ شیطان دا کم ہے وہ بندہ اللہ دی بار گاہ بچ خالی ہاتھ جاوے گا جن نے سمجھیا میرے عمل بڑے مل والے نے سمجھو اے برباد ہو کے قیامت کیا مت نا نہ میں امل کھلے گا اندر کول کھو میں ہوں عام بندے دی کی گل کراں میں حضرت سیدنا فاروق آزم تو حضرت ابو موسا اشعری دو صاحبہ گل کروں گا سوچی دج ہوں کچھ سوچا ہوں اگوں خچ کچھ ہوجی ہوں پھر ہوں درونا شروع کر دے جا تا میرے موضوع بڑے لمے لمے ہو جاتے ہیں کرے بندہ کی توچن تھر چاد اوقات یہ جی گلا معمولی ہوں نے کوئی ایسی نہیں رکھنی ہو گئی تو تاں کی لیکن یہ معمولی نہیں ہوں برباد کرنے پورا پنڈا ایک تیلی کافی ہوں ویسرت گمراہی دی؟, دی. دی جی گل ہو جی. چھوٹی جی لیکن وہ پنڈا کے پنڈ لوکان ساڑ دیں ہوں دیکھو حضرت سیدنا فاروق فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی گل نشتاد شریف کتاب الرقاق باب ال بکائے فصل تیسری دے اندر سے ان جی. ابی بردا بن ابی موس... بن ابی موسا قال قال لی ابد اللہ ابن و امر حضرت ابو موسا شاری صحابی دے بیٹے حضرت ابو بردا فرمانے نے مینو حضرت عمر دے بیٹے حضرت ابد اللہ کیا ہل تدری ما کال ابیل ابھی کا تن پتہ ہے میرے باپ ابو موسا نے تیرے باپ امر نی <تصفح> میرے باپ امر نے تیرے باپ ابو موسا نو کی آخیا سی یہ ہوں حضرت ابد اللہ پہ آخد حضرت ابو بردا نی تن پتہ ہے میرے باپ عمر نے تیرے باپ ابو موسا نکھا سی قلت تو لا حضرت ابو بردا فرماندن میں پتا کون آ فرماند نے میرے باپ تیرے باپ نے یہ آخیا سی یا ابام حال یا سرو کا ان اسلام نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت نا مہ جہاد نا مہ بارے دن کل آمل آمل کل مہ نجنا من ہو کفافن رسن حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ نو فرمایا ابو موسا کیا تین یہ گل چنگی لگتی ہے کہ ساڈا جہرا اسلام لیاو سی نبی پاک دے نال حضور نال ہجرت کرنا حضور ہزور دل کے اسا اصا جہاد کیتا یہ سارا دا سارا داراڈے واسطے قائم رہے سڈا عمل اور جو عمل بھی اصا رسول کریم نا رل کے کیتا ہے قیامت نو نسا برابر چٹ جائیے نہ سان دے نہ رب تو لینا پوے حضرت عمر پی فرمان دن حضرت ابو بردن والد حضرت ابو موسا نسل نبی پاک اسلام لیا ہزور سکار ایمان لیا ہزور ہجرت ہے حضور سرکار کیتا کیا ایڈے ایڈے وڈے عمل کیتے سارے عمل سڈے تینوں یہ پسند ہے کہ قیامت نسا برابر چٹ جائیے ایڈے امل جہے آ سڈے وہ صرف سانو برابر چڑا نہ سڈیا کی سانو سزا لبے نہ ساری نیتیاں کی سانو جزا لبے رب سونا صرف فرماوے کہ جاؤ تو میں چھ نہیں آتا جنت دینا تو دور کی گل نا میں کچھ نہیں آسان عمل کیتے سن ہجرت کی ہزور سکار بڑے ہو جہاد کیا نبی پاک سرکار رڑ کے ایڈے ایڈے عمل کیتے چو صاحب میں آدھا حضرت عمر پہ فرماندے قیامت نو اگر ایویں برابر چھٹ جائیے نہ تو بڑی گل نہ دا پوے نہ کیا مطلب نہ جنت دے نہ خالی جان چٹ جدرت فرمان دے. حضرت ابو موسیٰ فرمان دے نو کہ حضرت جی لا واللہ قد جاہدنا بعد رسول اللہ بہادر سور وسلح وسمنا و واسلم خیرن کثیر مالا بشرن کثیر وَإِنَّا وَا لَنَرْجُ ذَلَكُ حضرت ابو موسیٰ فرمانوے نو یار عمر اصلا حضور تو بعد بھی بڑے کم کیتے نے اصلا سارے عملان دی امید رکھنے کہ اللہ فضل فرمائے گا اصلا دے کچھ ویخو دے سے یہ اصلا کی کیتا کی ہے حضور سرکار تو بعد جہاد کیتا ہے نمازہ پڑھیاں روز رکھن اصلا دے ہوتے کئی بندے کافر مسلمان ہوئے نو ایڈے عمل اصلا کر بیٹھے ہیں اصا انرجوا لے کا ہوئے ہوسا امید رکھنے اللہ د فضل دن امید رکھنے حضرت عمر پے فرمان دن اصا پی سوچنے ہاں کہ سرے تو برابر چھوٹ جائیے ہوں صاحب کرام دے نظریے اپنے دے بارے سامنے آئے ایک کو سن جہے آدھے سن امید رکھنے جیت اللہ قبول کرے گا دوسرے پہ فرمانے کے سانو ڈر رہے آسانیا برابر چھٹ جائیے نہ جنت لبے نہ دودا حضرت ابو بردا اپنے باپ پہ حضرت عمر دی گل سن کے فرمان لگے عبداللہ اللہ جہی باپ نے گل کیتی یہ گل وی میرے باپ کی گل چھوٹی ہوں میں پوچھنا عمر جیسا نبی پاک دی صحابیت ہزور در رل کے ہجرت کرنا ہزور در رل کے جہاد کرنا ان فرما کہ یار یہ عمل سڈے قیامت نو نی جی رب سونا ویخ کے سان فرما کج نہیں آندا جاو آتا جا ہے صرف چڑ دے جنت نہ دے میں یہ سمجھنا اپنے املوں دے بارے اگر تبو موسا فرما اصل صرف امید رکھنے آ فضل فرمائے گا تو یارو اتنا سارے امل دا بڑا مل پی کیڑے باغ دی مولیاں وہ سارے عمل ہیں کیڑے کہڑے اساں تے اپنی نیکیاں تے داتی ماری نا وہ نی ل گڑ لیکن کی کریے سارے کول علم ہی نہیں روشنی نہیں خبر ہی نہیں جیویں کسے بڑھ ماری تو اگوں سبحان اللہ چاہتی تسان بڑھ نہیں ویچھیے ماری کی جانا बजुर्ग फर्मा दिन नेकी कर खूह जे बुराई हो गई ए ना के बुराई कर समझो जे बुराई हो गई नफ्स की शामत नजर के सामने च रख नेकी दे बारे इंज समझी की नहीं برائی دے بارے سامنے میں بس ہونے گیا تھے ہونے گیا پتہ نہیں بخشتا کہ نہیں کہ نہیں آئی ذرا روکنا بولو سر ہون غلطی سمجھ آ گئی نہیں آئی ہاں جناب نا اپنا موضوع سنا توجہ نال بولو سبحان اللہ سباہ ادھر ویکو سنگیو موضوع دا ان کی جمہوریت میں کون خدا ہوتا ہے سارے ملک دا نظام جمہوری ہے نا اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان یہ لکھا نا لا صرف میں دسنا چاہنا جمہوریت میں کون خدا ہوتا ہے خلاصہ دسا تو صرف ایسا کہ جمہوریت میں عوام خدا ہوتی ہے وضاحت ہون کرنا دلائل دینا اور تے دل چر گل بٹھا دیاں گا جی کرو گے کوئی مائی دلال جواب نہیں دے سکے گا اگر جواب دے میری زبان وج لوا میں کیتی بیٹھا کوئی چھوٹی گل نہیں اتے بھی اگر کوئی مائی دلال اعتراض کرسی میں ہس ہس کے کھلے دل جواب پاڑوں, توحید. توحید دے ہاں اس مسئلے سمجھ تو اج توجو کیجاوا تح ونڈ والے بھی تو سمجھا د پر وہ او مشرق نشرکا نو تود او خود نو خدا جیڑا ہے وڈی جمیل جاج کل آم شرد ہے لوگ اسے جناب الفاظ تے ان دی فساحت بلاغت تے ان دے پیچو تاب او ویک ویک کے تے پاگل ہوئے کھڑے دے بلے جی بڑا سونا بول رہا ہے جی یہ جڑے برائلر نام بھی کر ہیں سننی ہوتا نہیں گا برائلر اترا ہے جڑا سنی وہ برائلر میں چیتی نپیا جس دیسی نپ کے وقا موڑ ویکو تو ایک چھڑے مڑ موڑا نکا چکا ای جڑا فارمی ہی تم بیٹھا رہو آرام آخر مجال چوکیا تو گنا میں سنی جہا ہے نا سنی انجنا جہرا کسی باطل کول نپیچے نا جا کجو رہو ہر بےمانے فارمی برہ لے باہوں پر دا سنیت دا پائی فرد اے سنی نہیں سنی کدی نہیں پھسے گا سنی آپ ولا لے وسی جی برائلر پہلی بار جنہوں میں آنا انجہ کی ہر باسٹل مرد جارک دلیل کیسر کوئی طالب جوہری خنویر ہے کوئی, کوئی صاحب خاص کیا تین ایسا نہیں پتا کہ ہر باطل نا وہ بڑا میٹھا ہوں انداز ایسا ہوں کہ جس نال پسان دے لیکن جڑے وہ بول بول وچ کوفر کی جھلک ہوں باطل سمایا ہوں کھولے گا, جھوٹ گا. تو جھوٹ ہوا تلفاظ نہ ویخ تہر نہ ویخ لبو لہجے نہ جی, بکواس ہو گی, جھوٹ ہو گا کوئی شاید نہیں ہوگی ہوں تارک زلیل ہے وہ دعا منگا ہے اتنے سنگی بیٹھے نے جنہوں میں آج دسیا تو انہیں کیا ایسا بھی سنیا اتنے بیٹھے نے وہ دعا منگتا دا تو پہلے آسمان پر تو آئی گیا ہے اب نیچے بھی آ گیا ہم تر پکڑے ہم تری گود لے اور جس لانتی نے رب نو رن واگ سمجھا ہو جی رن بھی گود لےٹنا رب بھی او میں گود ہونی ہے اس لانتی نو تود کا پتا عقیدت یہ ہے اسلام دا کہ اللہ تعالی تو پاک جسم تو پاک قدمہ تو پاک رب تعالی ورگی کوئی شہ ہے لیسا کا مثلے ہی شہ ادو گود پیاکھنے اسے بندے ورگی گود ہو گئی جہ اللہ دا جسم ثابت کرے فوکا فرماتے ہیں کافر ہے مشرق ہے سڈا رب بے مسل بے مسالے اسفٹ میں دس دینا جس کے اندر یہ بکواس ہے وہ بازاروں تو تم لے تو سن سکتے ہو شاہ فاروق آزم اور حقوق والدین یہ اس کا موضوع فیصلہ باد جس دے اندر ساری دعا اور وہ کہہ رہا تھی تھا آم سنیاں نے دعا گھر معلوم ہویا کہ ٹولہ بے وقفا کے بے مانا oh, خدا دلہ پی جی. فرما د یہ تو پیا نا نیچے آسمان پہلے پر آئی گیا نیچے آنا سابت کردہ حرکت نی اور حرکت ہلنا صفت جسم کی دی مخلوق دی خالق آن جان تو پا کے کر کے پیر باہ فرماندہ نارب ارش مل مل رب نارب خانے کابے اب علم کتاب ਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਤਿਰੱਚੇ ਇਹ ਯਾਰਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ ਇਥੇ ਪੈਂਡਈ ਬੇ ਇਰਸਾਬੇ با چھٹی کل شیخ احمد جنہاں دے سلسلے کا رنگیا شیر ربانی سل آئے آپ فرما دے نا مکتو فرمایا او بندہ خدا تو چاہ لے جا رب نمجے خدا نہیں جانتا خدا کی مارفت اس بندے اے سمجھے کہ رب دے کوئی خاص انوار تے اتے ہیں۔ لیکن رب اتھے ران تو پاکے تھلے ران تو پاکے سجے کھبے تو پاکے اسمانہ دے وچ تو پاکے اسمانہ بے باہر تو پاکے نہ اندے تے وقت گزردہ ہے نہ دن گزردہ ہے نہ رات گزردن اینا اے ساریا چیزا مخلوق ہیں تے مخلوق واسطے بنائی ہیں بے مثلے بے مثالے او دے واسطے صرف اتنا اکھنے صرف اتنا اکھنے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان جڑی ہے اس بارے آخنا ہے کہ دل ہے رب ہے جیڑا ایک جہاں تعینات چلانا ہے ضرور میں سمجھ میں نہیں آتا سمجھ آئی کہ نہیں آئی جہل کٹیادہ رام دار دنیا کہے چھٹ دیا کہ آخ جی بچے معصوم دیکھو جی معصوم بچہ انہوں ایسا بھی پتا نہیں بچے معصوم آخنا حرام معصوم ہوتا ہے جس سے ہو ہی نہ بچیا تو گنا ہے اللہ لکھا نہیں بچیا گند کھانے پخانا کھانے بچے معصوم نے لیکن کوئی نبی ایسا کام نہیں کر سکتا بچوں ٹی وی فلموں سے بیٹھے ہوئے لیکن نبی ایسا کام نہیں کر سکتے معلوم ہویا بچے برائی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی تو پہلو تک لکھتا نہیں ہے جو برائی کر ہی نہیں سکتا آخو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہوں دوستو توحید سمجھو توحید دا ماننا تو یہ ہوتا ایک ماننا کیا مانا لیکن سنو اس کی وضاحت ایک ذات اللہ تعالی دی نو مننا اللہ تعالی دی نو کیا مطلب اے مننا کہ اس کا کل ہے اس دا کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں کوئی اولاد نہیں کوئی بیوی نہیں کوئی رشتہ دار نہیں او وہ جی جسم تو پا کے اوے رشتیاں تو بھی اس دا کوئی جز نہیں او کسی دا جز نہیں اے مطلب او دی ساتھ ہے آج تو تسا پورا جو لگا فرد نا تو صرف اینا توحید ذات دا تو مطلب یہ دس جائے ان دا میر بھی موڑا تو مانے اللہ تعالی دی ذات دا کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں کوئی اولاد نہیں کوئی بیوی نہیں کوئی سنگزیر نہیں کوئی رشتہ دار نہیں اس دا کوئی جز نہیں اے ہے اس دی ذات کے ایک ذات واہدہ ہوئے آخر ہونا مطلب یہ ہوئے اس دا کوئی جز نہیں اور وہ او کسی دا جز نہیں تو سفات جی, اللہ. توحید صفات کا کہ من ہے رب دیا جیویں رب دیا سفت ان کسی سفت نہیں یہ کیا ہے تو مسلم جیویں رب دا علم ہے کسے دا علم نہیں علم اللہ دی صفت ماشا. قدرت اللہ دی صفت حیات زندگی اللہ دی صفت سننا سما سننا اللہ دی صفت ویکھنا اللہ ربتا اللہ جی سفت نے کسی دیا نہیں اگر کسے دا علم ہے مخلوق چو تو او رب د دی صفت اپنی ہے اگر کسے دی قدرت ہے رب دی دتی ہے رب دی اپنی اگر کوئی سن دب رب تالا رب تعالی سنن کی طاقت ہوئی ہے رب دی سنن والی صفت اپنی جاننے دل لکل دننے کن درت ساڈی جسم نال قبلہ روح نال مولا تعالی اقلے کن درت سا جسمال کبلا روح نال مولا تالا ان چیزوں کو پا کے رب تالا دل ذاترت ذات میں کن اللہ تالا رکھی ہوئی ہے لال شریف اپنی ذات سن <تصفح> سنو جڑا بندہ مخلوق دی صفتو جتی سمجھے رب دی رب تعالی دی صفت اپنی سمجھے ذاتی اس مشرق نہیں آ سکتی ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مثلاً علم ہے کہ کسے دا علم اللہ دا دتا ہے تو رب دا علم و دا اپنے انہوں کسے دتا جیڑا بندہ ان دا کی دا رکھے گا نا کہ کوئی صفت مخلوق دی آئے اے رب دی دتی ہے تو رب دی صفت جیڑی ہوں دی اپنی جیڑا بندہ انہوں اندھرے ذاتی تے اتائی دا مسئلہ جننے ذاتی اتائی دا فرق کی او دی مشرق نہ ہو سی وہاں پی طولہ بے وکوفان دا اتھو مار کھا بیٹھا جناب جدو تصا نبی پاک نو آخو گے کیناد درے درے کا شرک ہو گیا کیوں برابری ہو گئی آخ نا کوئی بندہ کہ جنہ رب کا علم ہے نبی پاک کا علم ہو لیکن اللہ تعالی نے نبی پاک نت شرک ثابت نہیں ہو سکتا آخ جائز نہیں نہ حقیقت انج ہے کیوں کہ جدو آخر پیا اللہ جہی شاید دے نا وہ ہمیشہ حد ہوتی جدو دتی ہے اتوں ہی شروع ہونی ہے نا جیڑی شاید ہی حد ہوے وہ برابر کیونکہ اللہ لاہ حد بے حد نبی پاک علم کی حد جڑا آخدا پیا وہ جہالت پیا آخر اتنے برابری ہے ہو ہی نہیں سکتی جب ذاتیت آئی اصل برابری اس لیے ہونی ہے جدو آکھے, دا علم بھی اپنا علم بھی اپنا ہوں برابری ہو جانی ورنا ذاتی دے فرق نال کبھی برابری ہو سکتی نہیں ممکن ہی نہیں سمجھ آ گئی نہیں تو صفات جڑا اللہ تعالی دی صفات دی اندر رب تالا دی مثل کسے کسی سمجھے گا بھاویں کسے نبی نو سمجھے بھاوے ولی سمجھے سمجھے اے اللہ تعالی دین دی اس لیے اپنی کافر مشرک کے توہید صفات تو خالی ہے تیسری توحید تو افعال افال فیل کی جمعے فیل کم نکھ د اللہ تعالی مثال سمجھ کی مطلب مارنا رب, دا فیل رب دا فیل عزت دینا ضلع دین یہ اللہ تعالی کسے نو کسے نو ختم کر چڑا کسی نوزت دس نوت د جو کچھ ہے نے اللہ تعالی دے فیل نے رب دے کم نے اے رب دے جب کام انج کوئی کم کر سکتا سمجھیا عزت دینا ضلت دینا مارنا جیواونا یہ جیویں رب کردہ ایویں مخلوق کرتی وہ مشرت ٹھیک سمجھ نہیں آئی نہیں وہ کہنے جیوے رب مار دے اونج کوئی مار بندے کٹ کٹ کٹ, کٹ کے ہر شاہ وکری کی تی کھڑے ہو مار جنہ چہر جان رب نہ کٹ تھی کوئی مردہ زندگی پاؤنی صرف ہو کام لاکھ دنیا رال جاوے زندگی پاؤنی نہیں نہیںلت رب ہے سمجھے بادشاہ یا کسے نے دلت دنی رب تالا عزت دینا چاہے گا مگر اے دلت دے لے سی مین وہ بئی ماں نے مشرق کے کام صرف رب دے رب جانا چہر کسے نو زلیل نہ کرے کوئی کر سکتا ہی نہیں بھاوے دنیا مخالف بن جائے حبیب خدا دی دشمن سیلا رب دا محبوب رب جو دیند تے عزت آیا ہے باپ دا سایا بھی اٹھا لیا ہے. ماں دا سایا بھی اٹھا لیا دے دایا دا بھی اٹھا لیا ہے. چاچے دا بھی اٹھا لیا ہے. رشتے سارے اٹھا لے اللہ تعالی ہاں جی اپنی نگرانی مبارک چ اپنے حبیب نوتی سو عزت مل کے حبیب کی عزت گوا نہیں سکی جو رب جو بڑھا چکی ہے کہ نہیں بولو چھان اللہ یہ ہے تو ہیدال جی فیل رب دین ان کسی کا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نہیں, نہیں؟ ایک ہے توحید اسما اسما اسم دی جمع ہے اسم نام نو آکھ دے جی, جی, جی رب دے نام نے جس مانیہ کسے دا نام اس مانے نہیں ہو سکتا رب رحم اللہ تعالی دا نام غفور قدیر سمیر بصیر رحیم روف ہیں اللہ تعالی دے نام کے رازق رزاق قہار جبار ستار مالک الملک مالک یوم الدین کے نام اللہ تعالی جہ رب دان ہے رب تالا تو علاوہ کتے واسطے نہیں بول سکتے ہاں جی بولیں گے تو جب اجازت دیتی ہے اے نہ اتے بول اوے بول سکنے جی شرع اجازت دیتی لیکن اوے بھی مانے رب واسطے وکھرے ہون گے مخلوق آستے وکھرے ہونگے اور مثال دینا اللہ تعالی روف ہے کہ نہیں تو نبی پاک قرآن آخد روف رحیم اللہ تعالی رب آپ بھی روف ہے سڈے نبی پاک ن بھی روف آخر آپ رحیم آخی ہے سڈے نبی پاک نو رحیم نحیم آخر رب دے نام محبوب دے نام نام ایکو جائے دیکھنے چین پر مانیہ فرق بڑے کیوں جو اللہ تعالی روف ہے اپنے آپ محبوب خدا روف جو رب بڑا روف توجہ ہے تر ذوق نال بولو سبہار پرانے مجید انسان دے بارے فرماؤں وجال ہم بس ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا اللہ تعالیٰ بھی سمیر سمیر مانا سننے والا بصیر مانا دیکھنے والا سمجھ نہیں آئی نہیں ادھر اللہ تعالی آپ فرماوے واہ سمی بسیر اللہ بسیر ہے ادھر بندیا نو فرما ہے ہم نے انسان کو سمی بصیر بنایا لے کر دیکھو فرق تو دیکھو ادھر آیا کھڑا ہم نے بنایا ادھر آیا کھڑا, ادھر آیا کھڑا وہ وہی سمی بصیر ہے اتے سمی بسیر اپنے آپ سانو بڑا چھوڑ اچھا اتے ایک سوال اٹھتا ہے چشتی پہلو تو سفت کی گل کرتا ادھر بھی تے سننا آیا تو پھر اسم سفا فرق ہوا فرق ہے سننا ہے سنن, سنن والا اس میں علم سفت علیم اس میں قدرت سفت قدیر اس میں حیات صفت نہیں آئی نیش اچھا اس فرق دا پتہ نہیں لگا دلا نا وہ کو داتا کہتے ہو داتا تو رب ہے गरीब नवाज रब है तूस दता आखिया हो गया शेरक ला दिता रब ना आख दिन वहा भी मुला नहीं आखते लेकिन कौ मुला अख निक टोला ही बेअख लो हम सुनो दाता गरीब नवाज इन दे जिने नाम हैं ولیکیس آسان بندے نو دتا آخ دتابے دل درابے اس سگو آخیا یار تیرا مطلب کی بھائی رب نام بندے آستے استعمال نہیں کر سکتے نا نانا نا توبہ اس آخ ویخ اپنی گل تو پکا روی اس میں پکا اس آخر یہ دس اللہ تعالا مومن ہے کہ نہیں قرآن الزیزار البر اللہ تعالی فرماند مومن رب کا نام ہے کہ نہیں اسے اسل پکا رہا رب کسے بندے استعمال نہیں کرنا رب ہوا مومن لیا تافر اتانا ایک عام غلط فہمی اٹھی فرد علامہ اقبال شر منسوخ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا یہ کسے بالے گاڑی دا شیر ہے علامہ اقبال دا نہیں بالا گاڈی جان یہ بالے گاڑی گاڈی کا علامہ اقبال دا ایک آپ دی کتاب کسے تھا تے چھ بے ان بکواس ہے ہی نہیں اللہ تعالی نس سورت کافر نہیں آخر فرجو ہوں کی بلا اس سنگی آخیا بھائی رب تے ہو گیا مومن تھی گل تو رہو پکا تخ رب نام بندیاں واسطے لہذا کافر اللہ مومن پھر اس آخر یہ دس اللہ تعالی دام خزور مان ہے بہت غیرت والا بہت غیرت والا بہت غیرت والے دا مطلب ہے کہ ایک اللہ تعالی مومنا واسطے غیرت پسند بے غیرت اللہ تعالی دا دوست نہیں ہو سکتا دوسرا مان ہے کہ اللہ تعالی جنہ کام روک کے آئے جہ بندے اس کام نو, کرن اللہ تعالی نو غیرت نو دی اور رب ناراض ہو کے اس نپد اللہ تعالی غیرت مان ہوئی امین جدو بندہ اس حکم خلاف کرے مولا تالا نو خزم آؤں کیوں کرڈے سنگی آخیا اس آخو رب گیرت والا غیور ہوں اپنی گل سر ہی پکا مڑ کیونکہ تینو غیرت والے آنے آرک ہے سمجھ آ گئی ایسا ہی بھابی مذہب بھابی مذہب یہ صرف اے اج گیا جتیف جی تنا ٹو کمالیا ٹوبے چاہیے کمالیا کمالیے میں تقریر تیا مین پتا نہیں سی سارا علاقہ سارا شیئن کا سی سارے شیئن مائن اپنے حسابرم کی گل ہے مائیں اپنے حساب سے جی رکھ بیٹھا ہاتھ شروع او میں گمے حسین منا سارا جڑا ڈرامہ وہ کھولیا میں آخر چاخیا میں گمے حسین والا ڈرامہ کھڑ لو نا گمے حسین مناو کر دینا پیٹن کو اگر یہ اس مذہب چڑھ لو نا تو اس مذہب کے فساو کا ہوئی طریقہ ہے ہی نہیں یہ جی مراد برائلر فستے نے اسے گمیر کرتے اصل تو اتنے ہی جانا میں گلا کی یہ گل آخر چیز کا ایک وا اس علاقے کا بوجھ تحت بیٹھا سی میں دلیل دے کے ویٹ لیا سی نا <تصفح> کہ اونو مننا پیا بھائی کام سڈے مذہب کا گلط ہے ہوں اپنی گل بچاؤ کی خاطر ادا اد مجمے شیان سارا مطلب ادا ہی سارا شیا کاٹ کھلوتا نک اپنا بچاؤ کی خاطر آتا ہے میں مذہب حق شی کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں منادر کا میں ففر دے اگے چا کیا میں آخر جی میں قبول کرتا ہوں آپ ایسا کریں جیڑا میں غم حسین دے خلاف مناون دے خلاف بولیا نا تس اس دا توڑ چا پیش کرو صرف ایک کسے گل کا تو میں ہریا سفیکر نب کے پتا کی اگر کسے مذہب دا ایک جوز اگر غلط جلت نا تو سارا مذہب تے غلط نہیں ہو جاندہ میں میںب سدکے وہ مذہب او بار ریفلا کڈی تے میں بند پتر ہوں کھلے واسطے لڑتے ہو آپ لڑائی ماری بٹھیا میں فائر تنوع ماریا نہیں میں صرف زبان ماری مرضی ہاوا میں چٹا ہوگوں سمجھ والا ہو بندہ چٹکی سارا سارا فنا ہو جاندے اے جو جگ مل جاوے حق نو ماسا فرق نہ آ اللہ تالا سمی اپنے آپ سن دانوں اس سنن والا بنایا سجنا اس طرح اللہ تعالیٰ داتا ہور مانے بچ ساڈا حجویری لاہور دا تاجدار ہور مانے بچ اللہ تعالیٰ داتا ہے کیا مطلب اپنی نعمت منڈ دے साडा हजवेरी अगर डाक है कि फर्क है यार मैं कोई कुछ तुम दे मिसाल के किसमान ना एक चौधरी किसी या यार तेन हार इने मुरबे दते इना माल दिता अगा अगहा है उस कद भी चौधरी दे बराबर सोचनी, क्यों पता है ते ना, एक नहीं? जो किसे आखण लगना है ना ए यार चौधरी दे बराबर दा बंदा है अगले आखना साढ़ यार कमाल है, ए इन नहीं तो बनाया इुदा का बंदा اللہ ولی نہ آپ سوچ د رب کی برابری نہ کوئی مومن نے جدو کوئی بے وقوف آخر لگے نو برابر جہاں اے اے مومن نے سننی نا, او دے نا وہ کہہ چڑتا جگڑا چپ کر دا کہ وہ ہونا یہ برابر ہو گیا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی تو اسما اللہ تعالی دے نام جس معنی اس معنی نام اپنے اسماچ بے بے مثال ہے اگے سنو تو احکام اس نے ہاں اس پہ ایک ہوت آخد مابود ہونو عبادت دائق وی صرف اللہ ہے کوئی نہیں اتنا نکتا ہے سمجھو جناب جہے یہ مک... دسو بھائی مکے کے جڑے مشرک سن وہ جڑے پوج دے سن وہ دے سن کہ اللہ تعالیٰ انہاں نے خدا بنایا ہے عبادت دلائق بنایا ہے اساں تنگ کرنے اے یہ سن سمجھتے ہو کہ اے جی رب معبود ہے اوے یہ مابو نے تے پھر کو پھر مش... او مشرک کیوں سن اتوں پھر وابی ٹولا آد کہ ہیں رب دے ولی نبی انہوں تسا رب دتیاں سمجھو گے تو بھی مشرق ہو جاؤ گے لیکن انہ انہ دے رد داستے اور تیرے سمجھاون آستے گل کرنا کر چھوڑا مجلد، مجلد، بڑی مہربانی سنو عبادت دائک ہونا جنہوں آدھے الو خدا ہونا ایک ایسی چیز ایسی صفت رب دی ایسی جیڑی دتی نہیں جا سکتی عبادت کے لائق ہمیشہ وہی ہوگا جی ہر صفت اپنی مستقل کسی دا محتاج نہ ہو سمجھ سمجھنا بنیا ہویا محتاج مخلوق ادھر آخنا عبادت کے لائق یہ گلہ گلیا نہیں ہو سکتی عبادت دائک ہونا اچائی نہیں ہو سکتا معبود کبھی بڑ نہیں سکتا سن والا بن سکے بن سک رحمت کروف رحیم بن سکے عبادت دائق کوئی نہیں بن سکتا جی اتنا نہیں ہو سکتی مالا! تا کر کے سڈا نبی روف بھی ہے رحیم بھی ہے سفتاں ہیں اللہ بنایا لیکن ہمارا نبی عبادت کے لائق نہیں کیونکہ یہ سفت رب دیو جی مل نہیں سکتی نہیں جا سکتی کافر لانتی اے غلطی کر کرتے سن کہ ادھرو آخنا یہ مخلوق ادھرو آخنا عبادت دائق کہ اوترا عبادت دلائق وہی ہو سکتا ہے جڑا مخلوق نہ ہوئے وجہ نہیں فرمائی نے کیوں عبادت د لائق ہونے کا مطلب یہ خدا سمجھنا پھر سمجھو عبادت دلائق خدا ہونا کسے کسی مل نہیں سکتا سنو اگر خدا ہونا کسی نل سکتا نا تو سڈا نبی خدا بن جائے اللہ یہ بھی سفت دے لیکن سڈے نبی نوے صفت کیوں نہیں ملی کہ اللہ تعالی جاندی نہیں تو نہ جا سک کیوں اس واسطے کہ خدا دا مطلب مستقل جڑا محتاج نہ ہوئے جدو اللہ تعالیٰ کسے نو بنا گا تو ہو گیا محتاج پھر خدا بن سکتا ہی نہیں معلوم ہویا مخلوق خدا نہیں بن سکتی خدا مخلوق نہیں بن سکتا لوہیت جمد ایک سمجھنا عبادت مخلوق جس طرح بھی سمجھے گا عبادت دلائق یہ آخری قسم تو یا توحید فی الاحکام اس کا مطلب ہے کہ ہکم صرف اللہ ہے حاکم صرف اللہ ہے سمجھو ہوں میرے موضوع دے آ کے تے او تو ہڑے دل لے چل اللہ لزیز مسئلہ بٹھا دیا تو بناواں پھر مسلمان مومن مومن, مومن سچا پکا अल्लाह के फजल ना बोलो चाहह एबला कणका छज मारना पैदा है कणक साफ होंगी हां फर्क सिर्फ इना कि हूं छज जज्ह लगा खड़ा होंद खरे शर दे त्रिखा छज हों देसी जहा छ چھج ضرور چھجوں بغیر کنک صاف ہو جی ہوں یہ چھج میں مریساں تھڈے کوئی گل صاف پہنچی مان علی میں آخیا تھانسلمان بنا وہ تنی ہال رلا کھڑے دے دیسی چھج مار جا کر مثال پتا کی حدیث پا کے ہے بنی اسرائیل ایک بندہ سی تو گھر مہمان ایک جا بنیا کوئی بندہ مہمان جا ٹھہرا اس گھر گھر جا میزبان دا گھر سی اس گھر چکی پی سی وہ کتی, کتی چپ رہی بھی مہمان ہے اور کیوں میں اس کتی دے حدیث پاک ہے حدیث پاک شہید ہدیث کتاب حدیش اندر موجود ہے, اس دے اندر بھی سال ہے. کتی کے پیٹ سی بچہ وہ بچہ مہمان بھوک پیا کتی چپ گلورا اللہ تعالی نے اس وقت دے نبی کیتی وہی فرمایا اے مثال آن والے نبی آخر جڑے جاہل ہو کے علم والیا دھوکن دے کول تو پڑھی بیٹھا میرے وہ شگیدا نال نہیں بہ سکتے ت امت دی کم بختی <laughs> ہو گلسان کیا ہوگا میں کسمیا پی پڑا لے جڑے ہو میرے شگردان بہ جان تو میرا نق بڑ لو شگرداں اللہ دے فضل گل لے کرنے والی جڑے میں مسلے سمجھا رہا جہے سمجھا ہا ہا. تو قسم کریں سنیا نہیں کدی کسی مکر بیان کی چنگا ہے ہو استاد بے استاد کا وجہ ہے صحیح ادھر دیکھو ہوں ہاک مل ہے کیا مطلب احکام صرف اس بھیجنے اس دے مقابلے کسی کا حکم محبت محبت اللہ کے مقابلے کے اندر حکم کوئی چلا سکتا رہ رسول رح نبی ان حکم اللہ کے مقابلے میں نہیں جدو اللہ دے نبی نے تے اللہ دے رسول نے انہوں جیڑی گل کرنی ہے رب بھی کرنی بے چار, بے چار. سمجھ نہیں آئی نے وما من اللہ جیڑا رسول بھیجن وہی آمد کا مقصد ہوں کہ ادا تس کی کی جائے اللہ دزن نال بے نالو ہوا ہر رسول دے نال اللہ دی طرفوں عزن ہوں اجازت ہوں کہ جہی گل تو کریں گا وہ میری سمجھ نہیں آئی نے اور سڈے نبی پاک کی تو شان یہ ہے کہ صاف اللہ تعالا فرما چاہائی رسول اللہ جا رسول کا حکم منے گا انہیں اللہ کا ہی منیا کوئی فرق نہیں سمے لگی نہیں اور سنو, سنو تاں کر کے نبی پاک سرکار جس رات پیدا ہوئے نا جی جس دن اس دن چوی گھنٹے پوری روئے زمین دے شاہ گے رہے سیت دیا کتاباں لکھا سیت دیا کتاب لکھا چوی گھنٹے ہروری پیدائش تو بعد کوئی حق منہ چ بول ہی نہیں سکیا جی گل ہوندی نہیں سی کے بکے حیران بھائی چنگی بھلی زبان سی ہوں اس تے نہیں سن جان دے کہ تھوڑیا زبان بننے والا محبوب آیا ہے کیوں لاتا گا رکھے رب دسنا سی کہ او دنیا دے حاکموں میرے نبی دے ہوں میرے رسول دے دیا میرے رسول کی آمد تو بعد حکم چلاؤ نہ میں سبق پیا دینا جے میرے قہر غضب تو بچنے کفر تو بچنے اپنے بوتھے بند رکھے آجے جے میرا نبی حکم چلا اوے چلے جی سمجھ کہ نہیں آئے انس... سجنا اللہ مقابلے توجہ اللہ تعالی, دے مقابلے،, تمجھو؟ اللہ تعالی دے مقابلے دی پہ کرنا کہ حکم خدا جوے بندیاں دا حکم کچھ تو مقابلے چلے لیا آ کوئی نہ دا مننا جی بھی مننا ہے بھی مننا ہے یا مننا مخلوق کا ہی ہے یا مخلوق تال ایک دونوں کا رلا لے تے کوئی من لا شرک تفری اس نو آخ دن تو ات تود فل, فل آم کی مخال فت اس دن شرک شرک فل احکام حکم دے اندر تو شرکی بٹھے اللہ تعالی دے مقابلے بندے لیا بیٹھے تب کا شریق چا بڑا موم جہاں سارا توحید شروع تو لے کے یعنی توحید ذات بھی اس دے تو دے صفات بھی ہوے تو ہی دے افعال بھی اس ہوے تو اسما بھی توحید تووہیجت بھی اس دے ہووے توحید احکام بھی اس دے کول ہووے مومنوں ہیں مسلمان ہو جس دے کول ایک توحید نہیں چٹا مشرکے مسلمان ہی نہیں بھاوے لاکھ نمازہ پڑے حج کرے زکاة دے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دے خلاف جڑا حکم ہووے نا اس دے مننے نو اللہ تعالیٰ قرآن پاکچ عبادت قرار دیتا ہے شیطان دی اللہ تعالی شیطان دے بارے فرما دساں کوران چورت یاسی سورت ہو جی جی جی جی جی سونا ربلا فرماؤں اس کا مطلب ہے کیا میں تو میںحد نہیں سی لیا کہ تسا شیتانے بولو مجد قرآن, مجد قرآن پاک ہے نا؟ اچھا ہوں میں تو سوال کرنا روئے زمین دا او کافر دسو جڑا شیطان دی عبادت کردا ہوئے جڑا کہ شیطان میرا خدا ہے دسو سکھان کے اگوں شیتان کا نام لوگ گا تو بھی آخنا لانت لانت شیتان سے شیتان چھ تیر لڑ پائے گا یہودیا نو شیتان وہ بھی لڑ پا تیتان آنا او یعنی زمانے دا جڑا خود ابلیس بندہ ہوئے ان شیتان آخ تو وہ بھی لڑ ہے اور یار اللہ کالا ہے میں شیتان تو تو کی عبادت شیتان کی عبادت مطلب کر سو کدھر گیا کیٹو کدھر گیا سیٹو سیٹو نو آ گرا شیٹو سیٹو سوال توجا تھی مہربانی اچھا تو شیتان <laughs> کی راہ چلنا شیتان کی راہ ہے جی, جی <laughs> ہاں فرما برداری آخو شیتان جڑے بیچ کے دل ہے شیتان اپنا سونٹ دل دکھا پھر برے برے خیال پاؤں کو شیتانی کر جنا کر حرام خوری کر کے داڑی منا فلاں کر یہ سارے کام ہوں وہ برے بلان بلا جیڑا بندہ اس دی اطاعت کر دے حکم من دے اللہ تعالی نے اس شیطان دے حکم مننے نو شیطان دی عبادت قرار دتا ہے اس دا مطلب یہ نکلیا شیطان جو رب کے مقابلے میں اس جا حکم چلاونا رب دے خلاف ہی چلا ہوں جس بندے سمجھیا شیطان دا حکم مننا جیزافر توجہ نہیں فرمائی جیڑا حرام سمجھ کے شیطان دی تابے داری کرے گا گناگار گا جس بندے جائز سمجھ کے کرنی اور کافر توجہ نہیں فرمائی نے ہوں سجنا پتا یہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالی تعالا مقابلے کسے دے حکم چلاونے نو مننے نو جائز سمجھنا نہیں جے جائز سمجھیا تے بندہ مشرے کہ مسلمان آ, آ گئی سمجھ بس بس کہ نہیں آ گئی لو تو میرا موضوع آ گیا نتیجہ نکل گیا سامنے کٹ کے لا مکھا جمہوریت میں کون خدا ہوتا ہے عوام جمہوریت کا معنی ہے اکثریت کیا مطلب اکثریت جیویں آخ او میں چلو اسلام ہے رب جلو سمجھو نی فرمائی نہیں. کیوں بھائی اسلام کی ہے رب آخ چلو یا میں میں چلو؟ جی اکثریت چلو تھوڑے دسو اسلام آ جے رب آخ یعنی کیا مطلب کہ کی حکم رب کا چلے گا جمہوریت آکھے حکم عوام کا چلے گا عوام ہو گئی خدا دے مقابلے مطلب یہ نکل جمہوریت نال کھلوتا خلوتا مشرق نماز نکی مطلب یہ نکلیا جنا چر ووٹ چڈو گے نہیں چر تو ایسا مسلمان نہیں بن گئے ہوں پتا لگا جی جی پارلیمنٹری اکثریت بھی اکثریت پارلیمنٹ چلے گئے خدا کرے جس چیز نو حرام کنجر بہتے رل جانے نے آدھے نے یہ ہلال ہے خدا کرے ہلال وہ آخر حرام ہے ہوں بہتے اسمبلی کے رل گئے تو انہوں نے چودہ سال کے کرے تو کوئی جرمدار نہیں خدا حرام کیا ہلال کیا اللہ کا حکم حرام کرام کر کے جدو کوئی قانون پاس کر دے ووٹ کر دے کہ نہیں تھے ہر جانتی قانون بناو تو پہلو ووٹ کر دن، کیوں او کافر دے بچے دفر بچے دستے کہ قانون کہ جمہوری ہے لہذا اتے اکثریت بھی ویکنی اکثریت ووٹ کہڑے پاسے نے انہوں جی، نے آخر اے یہ ایشا ادھر ووٹ چوکھے نے ہوں رب کو جاکھے وہ کو آخن خدا دا بندہ تے رب دے ہو گئے مقابلے وے تے نبی دے ہو گئے مقابلے وے تے رب تے رسول دے مقابلے وے چون آلا وہ تے ہونتا ہے کافر ہو جیڑا کافر ہے او دا قادہ نروضہ قادی نماز قادیاں مسیحطان قادہ اسلام آباد تو اے وے تے بلیا کھڑا ہے او جھلے ووٹ بھی مخالفت کر اکثریت دے دانت اچھا نہ اکثریت والے ہیں نہ اکلیت والے ہیں ہم تو شریعت والے ہیں نماز روزے کتابوں کو دے مسئلے جان سکتا ہے پر جڑے آ گلا نے نا یہودی فتنے نال دا جوڑ کون اللہ کے اے تروے زمین پٹرا نال دا جوڑ کون اور میں کیتی جانا نا اچھا میں اگلے دن سوچیا یار بش جتنے جگہ پالے کنجر ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت سدام جوڑ اللہ ہاں تھرو زمین پٹ لے سال دا جوڑ کو گلا جانا اچھا میں اگلے دن سوچیا یار بچ یہ جتنے یورپ والے کنجر ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت صدام حسین جو ووٹ نہیں کرائے تو لڑ پائے جی جی لڑے نے انہوں آتھے نے ووٹ کرا اس نہیں کرائے لڑ پہنے کیوں ووٹا آستے لڑ دا کیوں کافری ڈائے دے ووٹا کی پیا وہ سوچ سوچ کے اللہ تعالیٰ دے فضل نال اس گہرائی تیسا پہنچے مرو آپ لڑتا ہے کہ ووٹ نہ نا منا کافر بنا لینا لشرک خدا خدا ری خدا بن جاتی مخلوقی پتا کافر ہے چوکھے برے ہیں چوکھے پھر خدا آپے اتنا بنوں گے ساڈی منیچنی ہے رب کی منیچنی نہیں دین دی دی گیا ہر شہ گئی تا کر کے اصل وہ لڑتا کوف واستے ووٹان واستے تو لڑتا کہ ووٹانے پچھلی بنتے سنو یہ مزاق نہ سمجھو اچھا دینے رسول کوفرے کرتے رہا کرتے رہے بھاویں لاچے لا چکا ہے لیکن پھر بھی خبر مافی منگنی پی پچھلی تافی منگتے ہوں اگوں تو پا نہیں پچھوں تو رو دھیرے چاہے آ نہیں تھی خبر سن خبر ہو گئی پا تو تو پاف کر دے باشا, باشا. باشا, باشا. نہیں نورانی کدر گئے نیازی محنت راہ باری پاگل لگتے ووٹا دی برکت سی وہابی شی سب ہم تو تو نا نا جو آخر گستاخ گم ایک متا ہے مجلس ہے حمل بنی یہ جی ووٹان کی لانت کا نتیجہ جو تھڈو کڈ کڈ کٹ دی نی ماں یہ گئے سن انہوں ان ان ان ان لین جی جی <laughs> ویچ گے تے کوئی گل کر آخیا ہاؤ سلاحے گا آپ <laughs> بگڑ کے آخ لو کیا ہے جی پھر آخن لگ پایا ہمارا یہ سیاسی اتحاد ہے مونج کٹی چیمان ہونے کی ویڈی نشانی ہے نیچری بندے کی نشانی ہے وہ آخے گا ہمارا دین بخر ہے سیاست وکری ہے اسلام آخنا دین تو جی سیاست جلا وہ چنگیز تے کی حکومت ہے مومن کی حکومت وہی ہے جو فاروق آزم کی طرح اسلام کے دائرے میں ہو اے بدماشی کیا مطلب دسو جہی آخر سیاست لائدہ اور تین لڑ دا ہے کیا مطلب سیاست اور حکومت رہ کے بندہ کفر کیتی جائے بے نماز رہے جو مرضی کیتی جائے کیوں جی جھوٹ بولے فراڈ کرے قتل کراوے جو مرضی یہ ہماری ہے کیا حکومت ہوتا تو بے حدرت امام حسین اگر امام حسین نے جدید کا محاسبہ کیتا ہے حسین دسیا ہے کافر ہے جس کی حکومت اسلام سے باہر ہو مسلمان وہ ہے جس کی حکومت اسلام کے اندر ہو ہوں جیڑا سی نورانی دا पुजारी टतू का पुत्र जेड़ा उसे न्याजारी किसी मुला कलमे फरण वाला चिश्ती गलत पे आखदे पगा एडे टीटन मौलविया नहीं पे छोड़ता जेड़ा उसी, छोड़ उसी मुसलमान उन्हें आखना खसमां खाण सा मौलविया का कलमा पड़िया शरीयत रसूल का पता ही अच्छ लगा लांसी बंदा जब शरीय की गल आए वो कट खड़ो अपने मुला नू, कोई कट खड़ो अपने पीरू कोई कट खड़ो किसी को जोड़ा मोमे ने वो आखद मैं पहलों शरीयत वेखनी है बादलों शरीयत वेखनी है बादबर वेखना क्या बात आए दिन रसूल ही होसूल न बना हर किसी की गल रसूल गलमती वेख रसूल्लाह की शरीय के कंडे तेख पूरी उतरे मन नहीं तो खे चो ہاتھ رکھو آشق رسول تو تھلے نہیں کلو کو اصا عشق کی گل نہیں کرتے نہ خد آشق ہے نہ کرنے عشق دیگال گل نہیں کرتے کہ سڈے بسوں ہی باہر ہے جی بابا جی پڑھ رہا ہے ہم سرکار کا رج رج کے کھاتے آدھے بابا جیو شیر کیویں ایسا سرکار دا راج راج کے کھلے मैं जो पढ़ रहा दर्द मैं ही सोच रहा था मैं असल बरेलवीयत अज की बरेलवीयत ही है क्या रज रज के खाने सरकार का लंगर हां हजूर भूखे रहते दीन तुरबान होंगे सन रज रज के तुन तुन के सद्यादा पढ़ा ना छेड़ ना छेड़ मलंगा नवाज का वक्त पढ़ाता नवाज पढ़ ना छेड़ मलंगा नज्या पिया मलंग میاں سب آدمی ملنگ دا مانا کی ملانگ دا مانا شریعت تو تنگ کو آدھے ملنگ مجھے بھی نہیں خدا دا بندہ اثا بن گیا پیٹو کوم پیٹو ڈھے لو تا کر کے ہوں سڈے شیر ہی انج دے رج رج کے سرکار کا کھاتے ہیں مرے حضور دے صبا بھوکھے رہ قربانیاں دیں ساڑی فضیلت کی ہے ہم رج رج کے کھاتے ہیں اور آرام سے سوتے ہیں ہی نہیں توحید بڑی غیرت والی ہے ندی پاک سامنے قدی غیر خیر نا لیا جی مسلمان ریت حکم صرف رب دسم خدا کی کرکیا ناویں ماں ہوے بھاوے باپ ہوے باوے ہاکم ہوے بادشاہ ہوے کوئی ہوکم نبی پاک سرکار کی شریت نال جے ادھر اجازت تے مانو جے نہ تے ہو گئی نہیں پر سنو اسلام جمہوریت نہیں اسلام خلافت تے خلافت تے خلاف خلاف ادھر ادا جمہوریت درک دا خلافت کا ایمان ہونا دو ماں تو واضح جمہوریت دا مطلب اکثریت ہو گیا اکثریت دی مننی ہے چٹا شرک ہو گیا رب دے مقابلے واحد دقابلے ہاں اکثریت دکھا کہ دا دا خلافت کا دا دا مانا نیابت نائب ہونا کیا مطلب ہاکم جڑی گل کرے گا اللہ تعالی دا نائب بن کے رب جہی آخے گا اونے آگاں پہنچا دینی تا کر کے سونا سی کے اکبر ان سکھ تو مونی अगर मैं नवी भाग सरकार की ताबेदारी करा मेरे पिछले चलिया जे अगर टेहा हो जावा मेरे वक्त कट दिया बैठे ही ना हेखे काफिर बैठे हम कलेज हथ पी मैं गल की साके बान है ना ना तो मैं उन्होंने होश भागदाना सूअ का बच्चा है اے لانتی رب رسول دے مقابلے چے ٹولا بیٹھے اللہ طاقت دے وے اسمبلی کرا کے اتے ٹکی فٹے جی اتھے لیٹرین بنے بلکہ میں تے یہ آخنا ہونا کہ مینو کدی اللہ تعالی توفیق دے جان گی تو میں سیٹا پیشاب کرا گا جس سیٹ بڑے بڑے خنزیر بانکیر ہے, ہے، ہے, ہے، ہے. قادیانی بانگو قتل صادے صادے خدا دے مقابلے اسمبلی پیر پیر میں آیا میں کہا ہمارا خنزیر صاحب اسمبلی میں آئے. اسمبلی میں دھرتی بننا بندہ سی بن خدا بنتا ہے میں جی وہ دے جی فلانے ساحب نو فلاں پٹھی صاحب فلاح ساحب نو ووٹ دے دیں जो क्या उठा गे रब, रब सा करेगा की तू धरती रब बन के बैठा थे तू अपनी मर्जी कर दसा थे मैं दे दिता हूं मर्जी कर मेरी मर्जी अपनी मैं आपस कर रब ना बन धरती बन بندہ منی چڑا اس پیدا کرمتان کی شانترتی اپنی مرضی کرنا کروانا ہے یا تھاڑی مرضی کا پابند رہنا علامہ اقبال جمہوریت دے انتہائی مخالف سے مسٹر جناح جہستان ملیا نا اس واسطے ملیا ہے کہ ماہدہ کیا اگریزا ماہدہ لیا پارلیمانی نظام ہوگا اور قانون پارلیمینٹ بنا آخیا بالکل ٹھیک کیونکہ پڑھیا ہی انہوں کا سکھایا انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک جدو یہ تع ہوا آخیا بےمان آیا ہوں توں کی کہ سان جی بلکہ ابد السطار خان نیازی جان گے تینو رانی جنالبستار خان نیازی نے کتاب لکھی ہے میں ابد السطار خان نیازی میرے کو پیے میں ابد السطار خان نیازی ادی اپنی خود نوشت ہاتھا بھی لکھی اس میں دے جناح اوال کیا جی کرتے ہو جمہوریت کیوں نہ ہوافت کی میرے خلاف کرانا چاہنا سو لکھا کہ کافر میرے خلاف ہو جانگے پھر نہیں کچھ ملک لبن لگا پھر یہ نہ لکھیا ہوئے میری زبان وڈو جیو اچھے لکھیا ہوئے پھر سمجھ لے اس لانتی کافران خوش کیتے کفر کر کے تاؤنا کیا آلے تے مسلمان کافران خوش کر کے ملک نہیں لیندہ مسلمانان دا ملک ہوندہ جو دیتے راب رابیوں घी बैठे था बच्चा आता देखो ना जी चलो कुछ ना कुछ तो दे सामू दे हां जी दे गया जिमेंस इत कोई ना <laughs> मैं तू हम ले जाए क्यों भी संघी हो इमान दसो इत अंग्रेजी है या तो अच्छा हम एक किसी का घर हो गए किसी का घर हो गल उ मेरी मनी चेने ही ना ठडुएं तो मेरा होया तो जे चले जे चले चल को सुनवा ही नहीं तो फिर घर कि बनेगा भा रकबा सामने रकबा पा हम ए रकबा मैं आखना जिमें उमें वगैया जाए उनाया जाद उन्न चलाया जाद शराफत आखे आखे रकबा मेरा ए आखे ये हाले आख पर कितने बोली चुकर हाले स्याने आपे है। बोलन था आखे यार जी यह रकबा चिस् शराफत बोलन लगे अगले आखे चुप इरा कद है जिथे तू बोलन लगना नाथा से ना दे मार देने चुपा मार देना नाथा दे नहीं तो सवेरे थाने, थाने बोल के विखाओ تھانل آخو کچہری چلو ای آخو ای آخو یار کو ملکی آراد کوگل یہ سبر پاگل اٹھ دین شام نو پاگل ساؤدین اکلو فارے گا ملا پی رکھا ترکا نے پیچھے لکھا اقل نہ ہو جی موجا جی اقل ہو سوچا ہی سوچا لکھے ہو موجہ ہی موجا جدو چلے ہندو ہندوز قرآن لے جانے تے مارن مالوم ہو ہو جمہوریت لکھی خلیں اگلے دن میں باب سرکار کی اولاد بڑے چنگے بندے جمع شریف فرمان لگے کل کی گل पर मान लगे आखिर बंदे मिसाल दें देने जरी शाय देने दे। जी शायद रद्दी हो किसी काम की ना हो मारा कान त मार् आख दल्दी गल पर माया रद्दी शायद कंधा त मारी जा حکومت آڈے لاہنتی نے نہ کلمے نو اثر ردی کرتا ہے کر کنڈا ماری خری جاؤ گے دیوار تے لکھیا ہونا ہے، ویچ کوئی شہ نہیں ہونی نہ تھا کچہری قانون نہیں ہونا, ہونا، کلما تے وجہ معلوم ہو رہا ہے لاہن کے پت ردی سمجھ کے مشر جنا سارے کند تے ماری کڑے وہ مسلمان کا کلما کندھ نہیں ہوں دل چورے نظام حکومت ہوں لکھا کڑا بار کانت لکھا پاکستان کا مطلب کیا لا لا لگ نہ پاکستان کا مطلب کیا جی آئی پیتی جا تھی جا تی جا پاکستان کا مطلب کیا جی آئی کیتی جا جی آئی پیتی جا جی آئی سی جا یہ صرف ہاں اتنا کوئی پابندی کوئی دین اللہ خدا کا کہ تالو رسول کا تالو یہ مسئلہ سمجھا دیا, اتنا وقت لگ جائے اگا اس عمل کرنا کشانی اج تو اے جڑا اسلامی جمہوریہ یہ دو لفظ کٹے بولتے ہیں ان کی جی مثالیں ایک بندے آکھو حلال درامد دا, دا. بندے نو آخو او بندہ حرام در ہو سکتا ہے سرک بھی ہوئے تے اسلام بھی, جب بھی, بھی, بھی اے شاید پئی ہوں کوئی آخ یہ کالی بھی ہے اور یہ گوری بھی ہے ایکو ایک شہر کالی تو گوری ہو سکتی نہ کی رہی حالت آئی علامہ اقبال مسٹر جناح جمہوریت نو اسلامی آخر ہے اور علامہ اقبال جمہوریت نو شرک آخد اقبال فرماندہ جمہوریت ایک تر و حکومت ہے کہ میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے گرے دل ترد جمہوری گلا میں پختکارے شو کہ از فکرے کہ از مغزے دو سد خر فکرے انسان میں آکبال فرماندے جمہور کی بلیس ہے ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت تہے فلاک جمہوری کہڑی کہڑی گل سنا کلندر اکبالے بھی فرما چڑے دو استبداد جمہوری میں پائے خوب دیو استبداد جمہوری قبع میں پائے کوب तू समझता है इसे आजादी की नीलम परी आंदा जी जी। मरे फिरत जमहूरियत छुपया बैठे तू समझ में आजादी की नीलम परी बैठी <laughs> वो आंदे ना हर जी जी। बंदा जीतने दिया जमहरीयत में भाई इंसान की कटर तो है हर किसी को राय देने का हक है, जी जी। है दियो वही आंदा ये देव تزادی سمجھی بٹا تیری موت دا کر کے ہر الیکشن تو بعد قوم چوکی الیکشن تو پہلو بھی ہو سمجھ آ گئی نہیں اللہ اقبال مسر جنا آخر آزاد رنہ شانا بشالا چلن ترقی پردہ سول می علامہ اقبال کفر رکھد اس گل م. اللہ میں اقبال آدھا عورتوں ظلم ہے کہ عورت پردہ نہ کرے اور نہ بیٹھے. عورت کے ساتھ یہی ہے جو اسلام نے کیا ہے عورت واضح عورت عورت عورت دی. دی عورت عورت کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے بچے سامنے بالا کی تربیت کرے اور مرد دی عزت محفوظ کرے اپنے رب رین جہاں گھر چھو ملتا ہے اس عمل کرے ہاں ادھر دی. دوسرا ہزار تو بعد اللہ میں <سؤال> <سؤال> اقبال کا شیر سنا وا اقبال فرماندہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن زن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر در موت مرے جس علم نال رن رن روے نا سن نازن بن جائے وہ موت علم ہے تار گلیر اتو فوٹو بہ کے لو پھر گئے جد رن رن رو بندے رن بننا پہنا رن تو رن کر کے سید اکبر حسینا کیا بتاؤں شوہر بنیں گی شوہر بنیں گے حوصلہ کرو تسا پڑ لین دو پتا نہیں دفٹر کا وقت ہو گیا بوٹے سیکنے چاہ نہیں پڑھائی चलो मर्द तो मई खड़ी जाने पंपिया नहीं उची उची खुरी उच्चीलिया पंपिया रोजाना खां नी लोग सन जो कै गायन जो दस गायन मुफर सन असत अपने मुफक्री इनकी गल सुनी سنائی بھی ہیلٹی گئی کتنے کونی گل تو ٹھیک ہو لکھو بس کروکا جڑی حلال ہے, ہے. نہ جڑی, جڑی پشندی پئی اچھا اچھا اچھا تلاب پہ چل بارے یا اوجڑی دے بارے یا سارے پائے کلے کا مسلا وہ جہری خانے پائے صرف احتیاط بدبو ختم ہو جائے چر بدبو رہنی حرام اچھا. امید ہے کہ آپ پڑے اسلام مساوات کا دین ہے تو پھر لونڈی اور آزاد عورت کے لباس میں فرق کیوں لونڈی میں عورت ہے اس کا پردہ بھی مکمل ہونا چاہیے آزاد فرمائے کہیں آخیا مساوات کا دین ہے کی مطلب مساوات کا کتنے لکھا مساوات اسلام اسلام فرق جی میں احکام الہی فرق دے این او میں مننے پہنے اگر مساوات دا مذہب ہے حضرت صدیق کے پر نشان کیوں آتے امت رسول ساری نالوں صدیق اکبر دا مقام کیوں اچا ہے پہلے اے اے فتنے یہودیت دا ہے اسلام د مساوات کا مطلب یہ کہ عدل و انصاف دا جڑا اسلام دا نظام ہے ہندو یعنی کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں مسلمان بھی تو جا کر کعبہ کا طباف کرتے ہیں اسے بوسے دیتے ہیں کعبہ بھی تو پتھروں اور اینٹوں کا بنا ہوا ہے اللہ تعالی مالک کرب سان فرما چڑھتا بتجا کرو یہ <تصفح> خدا آیا تھا سا آخنا سا سانو کی لگے اچھا صرف اس دا حکم دیکھو اور یہ بھی بولنے کعبہ خد... سمجھتے ہیں ہم خدا نہیں سمجھتے کی پوجا کرنے والے ہیں رلاونا زمین آسمان دفر امام ٹھیک کیسے ہیں پھر آپ کی یار سوال نمبر کنو دو تین کتنے کتنے دو تین کتنے ہو گیا نا اچھا بارہ ایما گرام کے متعلق آپ کا کیا ان کو ماننا صرف شیئر کہا کا آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا کیا وہ ولی اللہ نہیں تھے لیکن مادی آئے بعد میں زور ہوگا جیسے شیعہ بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کچھ اور بارہ وہ من دینا بارہ نو منیہ بارہ ایل برام مل کے تمام ایل برامتے جافر سادک کیمام جافر کی چکلوں میں بارہ امام بیٹھے انہوں نے امام ہے نا اپنے کوئی جی ننگ ترنگ کوئی امام ہون گے کے امام کی بنتے ہیں یہاں دمام بنتے نے, نے. وہ ایک ملنگ سی پیا اگوں نہ تھاپیاں खलो के सोचनेखता गां बोली के, के? कुछ नहीं लंघिया सियाना मैं लंघा कि सोचना उस आख्या यार मैं तो परेशान होना गां कि औखी हुई आख्या जा चगड़ी चगड़ गांखी हुई है थले गोबर किया माई ने उ थापी रख दी है तू उस आख्या हाल तू तो मैं तेरवाई माम लगना है گل کرمام کسے آ کے امام بارہ امام کا چارس کا ذکر نہیں کرنا ذکر ہونا کرنا دا ذکر کرتے ہیں صاحب پاکستان میں تقریباً گزارش نہیں, آپ نہیں بچیا پہ لکھنا بکواس یہ لکھنا بکواس ہے, میری جد تو نہیں شریعت تو نہیں پہ بچتا میں شریعت شکنجے کسنا میں اپنی ذاتی جد نہیں رکھنا کسنا نام مینو خدا نہ بخشے چ میری جاتی درد ہوگی میرا ویر جان جی ہے بھی شریعت میرا خدا گواہ اس گل میرے دل جانتا ہے جس بنایا رہا مسئلہ ہے کہ ٹھیک کہڑا ہے ٹھیک ہے چنگ ٹھیک ہے تو سننا باقی جو کچھ جن جنہوں میں غلط آنا ہو باقی غلط مولانواد نقش بندی صاحب نے کشمیر سید مدثر شاہ صاحب نے لاہور او دن سارے مطلب لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک فکر ہے کامل ایک ہے ناکس فکر کئی لیکن فکر کامل حال نہیں ہوئی وہ سدے بہ بہ لگے دی نک تک ہو جان گا سنو ہاں اپنی تکو میں کہتے آدر مسلا بیان کرتا ہوں دو بندی مولوی تارک جمیل کو تعلق آپ کی کیا میں پیش کر دی نیاز سب نال اتحاد کی دا کا قیمت میرا کسی بابی نال اتحاد نہیں میں اتحاد حرام سمجھنا تلا مجلس حمل ہے تسا سارے اتحاد کیتے ہوئے دسو تسان لانتی ہو جس چیز پر کافر کی تصویر کافر تصویر یا کسی دی تصویر ہوگی جیڑی شہ بھی اس وقت اس معاشرے چل دی اور قوم اپنی ضرورت کرتی پیب پیچھے شاید تصویر تو خالی ہے ماچس دی ڈبی بھی پیلیاں دی ڈبی بھی تصویر ہے گھر چ استعمال نہ کرا کیا کر فر کے نظام میں کفر کے ماحول میں یہی لا دینیت دھکا نہ ہر گھر چل جاتی ہے اگو جس بندے نے نیت مخالف رکھیے ارادہ نظام دے خلاف ہوئے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا کیونکہ ارادہ دا دا نہیں. میرے آوے مسٹر جناسے پیسے فوٹو میں رہن دے رہن دا نا جو لائی سی میں بوتے بوٹے سے پھر جماعت اہل سنت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے صدیق اور پھر فاروق اعظم ہیں کن وجوہات پر افضل ہیں جبکہ مولا علی خون رسول ہیں ثواب میں کثرت ثواب میں کثرت ثواب کے اندر اور قرب خداوندی اندر بندی مقام حضرت اکبر کا کسی کا نہیں ان بعد فاروق اعظم ہے اور حضور پاک سرکار حضور دا، رسول مولا علی خون رسول کتنے مولا علی خون رسول نے حسن حسین ہے مولا علی اپنے باپ کا خون ہے حضور کا خون نہیں ہے بے شا, بے شا, مولا علی خون رسول ہے نام مراد نے بکوا سے لکھی ہے مولا علی بکوا سے بڑی وی مولا علی اگر خون رسول نے نوزب اللہ میں نہ تو میں پوچھنا مولا علی فرکار کے اما جی کا ہزور نو بنایا مولا علی اپنے باپ کا خون ہے پر حسن حسین رسول اللہ کا خون کیوں ہے کہ حضرت بطول کی اولاد ہے اور بطول خون رسول ہے سرکار نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے ہوں وہ افضل کیوں نہیں ہے اگر اے ہوئی گا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں اگر اے تھن مولا علی افضل بن دینے تھے حضور پاک نے تھے ایک ہر صحابہ واسطے بھی کی مطلب بھی حضور پاک نے, اور حضور سرکار نے سلمان فارسی واسطے ہی جی جی. کیا دے؟ احادیث م... طرح الفاظ دا مطلب کہ میرے یہ جو کچھ ہے یہ جی میں عمل کردے نا یہ میری شریعت مطابق کرتے میں راضی آئے میرے اوترے جہل لوگ بے وقوف ہوئے مروان بن حکم جس کو سرکار نے مدینہ سے نکال دیا تھا اس کو حضرت عثمان غنی نے حکومت میں ایک کس لکھا ہے اس چول نو چبڑا مروان بن حکم حضور دے تے پیدا ہی نہیں ہوا کوئی کا تے کسے حساب کا مار کدھر گیا گدوں کہ ہے جی میں جھوٹے پھر دینا کہ یزید حضرت دے جانمی لگا پھر دا. <laughs> اوتری دا یزید جمے کو یہ اے ہی ہو کو لکھنے والا ملانگ <laughs> جن پتہ نہیں ہوتا میں لکھتا پیا <laughs> محنت <تمہ> میں لگ ہے <laughs> آ چاہیے جس نے انگریزی, انگریزی میں اسلام کے متعلق انگریز انگریز اسلام قبول کرن واسطے اسلام انگریز نو دین دی خاطر پڑھن لگے سبحان اللہ جہاں پہلا سر سی سید وہ مسلمان کرن لگا تو خود کافر بنکلوتا ہے وہ لن پا تھو جنت ہی کونی دودی کو فرشتے بھی کون نہیں نبیا کے موجود بھی کون نہیں قرآن خدا کا کلام بھی کوئی نہیں کافر کھلے چمونے مسلمان کرے اس چمونے نوچھ جدو اگریز نو آکھے گا آ کلما پڑھ مسلمان ہو نے آخنا اوتری دا یہ دس تھی قوم سی نقل کر دی ہے یا اصل تقل کرنے ہاں کیوں بھائی اگریزاں نقل تصا وردی چھٹی ٹائم نظام تعلیم شکل نقل ہر کامریز دی جدو نقل اندھی کرنے آ جوں ویخاں گے پھر کی آخان گے تسلمان انہیں آخنا اتری دا فٹیا تے مینو آپ مسلمان کرنے آم آم توں میرا ٹو میں سردار تنا پڑ کلمہ تے میں جب کلمہ پڑا گا تو میگریزوں کا ٹٹو بناں گا تے میں پہلو ہی سردار ہی انگریزی آ انگریزی ٹٹو ٹو آدر کی مسلمان کرنا تا مسلمان تھانے پنجابی بیٹھے نے نا ہے انگریزی کی لوڑ لوٹ کون نا پابی سمجھ لیں نا جن لکھا یہ سویرے تھانے چلا جائے تسی مسلمان ہوو تو بعد کفر دا قانون چھوڑ کے اگریز کا قرآن چلاؤ گل یہ سویر تھا آ جائے تو اصا سمجھا گے اے انگریز اگے بھی بول لے گا کدھر گیا چمونا کہہ لکھا انہوں نے آ پیو اپنے دے چل لو تھا آخ بگوان داسے کوفر سپریم کوٹ ختم کرو जेडा जरा घर ना बोले तो रन तो जुतियां खावे कहीं बहार बोलने योगा नहीं हों हमेशा मुसलमान काफर किया जिन्हें बापे फरीदा पहले छोड़ा नवीन की शरीय करंग उतरीदेरा निजाम सारा तू खुद तेरी कौम खुफर अंग्रेज के पिछो चलती अंग्रेजे पिछो चलने चलते जाते अगे नहीं हो सकते जे अगे होने लांथी का पिछा छू रसूल पिछे चल फिर मुसलमान करेगा चलदा अंग्रेज पिछे प्या मैं मुसलमान करूंगा پٹیاز آئے ناخرچینج بنا سکول شہر دس رکھن اتنے آگ بنایا فکول اتنے بچے مفت نوکری لوگ اچھا یہ دسو بھائی استاد شگیر یا استاد شگر منگا جی قوم انگریز پڑے تو استاد بناویا انگریز یہ شگیر دوست پیچھے چلے گا کہ استاد مگر ٹورے گا سنی عقیدہ کے مطابق اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں تو پھر آپ اپنے پر امام کیوں کھڑے کرتے ہیں سرکار کی اقتداء کیا کریں اس جہل بھی نہیں پتا ہزور حاضر ناظر آخر حاضر تے ظاہر نہیں حضور ظاہر ہو جب تو پھر اقتداء حضور کی کرنی پڑے گی جب حضور ظاہر ہو جان نا کسی کی اکھ دے پا اٹھ جائے ہاں؟ کیا حضرت امیر موبی نے اپنی زندگی میں جزید کے لیے بیعت لی تھی اور نیر جزید بھی بتائیں کہ مولا علی مشکل کشار کی وجہ کیا تھی میں اس جواب نہیں دینا چاہتا میں تو یزید کا نہیں لے سکنا جیڑا انگریز کا ٹو ہوزی کا نام کی لے تو یزید تو بدر ہے یہود دے تعلیم دے اندر خدا, بچے پڑھے جان دے انگریز خدا کے بچے ہیں قرآن ظلم ہے بغیرتی سکھائی جاوے سارے کام سکھا کے جنا دے سبق دے کے جہاں دے قانون تعلیم دے لانتی ہو جت جزید شرما اے یزید دنا نہیں لے یزید آ جاوے نا گروا بنے گا آخنا جنڈے لانتی تو سانجے میں امام حسین دان سر مبارک شہید ہو کے اتنے پہنچیا نا تو روایت لکھا خیر سا چھیا लाहन थोजाना बदनाम मारे नी नी थो कर मारे है लाहिर है फर्क तो वेखो कि बुलंदा है समझ आ गई कि नहीं आई की میرا موضوع علاقی. موضوع لما ہے اس نچ بیٹھا وقت پھر درکار دو گھنٹے میں موضوع نہیں آ... یزید کے متعلق امام حسین اور صحابہ کرام کا موقف یہ میرا ایک موضوع ہے پورا جس کے اندر جتنی اللہ تعالی میں سمجھ دیتی ہے اس دے مطابق میں بیان کیتا ہے اس دے اندر بیعت سارا مسلا میں اس دے اندر بیان کی کیا سنو ان شاء اللہ العزیز تسلی ہو جائے گی موجودہ دور میں کس پیر کی بیت کرنی چاہیے موجودہ دور دے اندر اگر تے تس آخو کہ چشتیہ ترآن حدیث نمجنا اس دے مطابق پیر دس میں پور صرف ایک شخص نظر آیا ہے. میرا شایخ, میرا رہبر, میرے مربی میرے حضرت کو میں دین سمجھے. شریعت پورا نظر آیا ہے. او باقی جنہوں میں کسی نچ تر پایا ہے کسی ندا تھے پایا ہے کسی نوک پا محمد کرم فرما فرما فرما ہدایت دے دشمنان اسلام رکھی مولا لکھ ایک دم ات لکھ جنی او بلیا لکھے دم وری مارے مردے Thank mm -hmm. you.